وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولِ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ اور لوگو تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اگر تم مہ پھیر لوگی تو ہمارے رسول کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ وہ دین اسلام کو پوری سراحت کے ساتھ پہنچا دیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کریں اور اس کے رسول کی اطاعت کریں اس لیے کہ دنیا اور آخرت کی ہر کامیابی اور نیک بختی کا دار و مدار اسی پر ہے اور اگر کوئی اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت سے کرتا ہے تو اس کا نقصان اسی کو پہنچے گا اللہ کے رسول پر اس کی ذمہ داری نہیں آتی اس کا کام تو پیغام رسانی تھی جو اس نے انجام دے دیا